اچھا حضرت سورت زمر ہے تو سورہ زمر و سورہ سواد صاحب کا سورت میں نفی شفات کا ہریا اور اجماس اللہ کا بیان تھا سورت کا دعوی حسر ال عبادت کی ذات اللہ پہلی صورت کے آخر میں عبادت مخلصین کا ذکر تھا اس کی ابتدا میں اخلاص پہ عبادت کا ذکر آیا ہے نا اخلاص پہ عبادت مخلصین لہ الدین تریجا سداقت قرآن میں زوم مشترک ہے ذکر دعوی تین بار ہے دعویٰ کیا ہے جی فی ذات اللہ نا. تین بار تفریح اور دعویٰ سات دلائل اکلیا اللہ سبل ترقی بیان سمرا دلائل چار بار بیان ہے سمرا دل چھ دلائل واج ایک دلیل نقلی ضمن تین بار تقابل بولے مومنین و کافرین اس کو میں وہاں لکھاؤں گا تقابل بولے فریقین شک وجرات ترغیب الطبہ انجام کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تنظیر القتاب یہ مبتدا لکھو من اللہ العزیز الحکیم یہ خبر لکھو مبتدا خبر یہ تو ترکیب ہے نا مضمون اس کا ہے تمہید ما ترغیب تمہید ما ترغیب تنظیر کا منع آہستہ نازل کرنا تو یہ کیفیت نزول بھی لکھ لو کیفیت نزول آہستہ نازل کرنا ہے کتاب کا جو کہ ثابت ہے اللہ کی طرف سے اللہ کیا ہے منزل ہے اللہ کے نیچے منزل لکھو العزیز الحکیم صفات منزل اللہ کی صفات یہ ہے غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے کیا غالب اللہ بدلہ لینے پہ کیا ہے قادر ہے لیکن حکیم ہے محلت دے رکھی ہے یہ تو آگے دی ترغیب القرآن انا انض نہ لے کر کتاب دلیل بے شک اتاری ہم نے تیری طرف کتاب ساتھ حق کے کتاب کے مضامین حق ہیں اظہار حق بھی مانا کر سکتے ہو فاو دفل صلی الدین یہ ذکر دعوی پہلی بار یہ دعویٰ کیا ہے جی حسر العبادت فی ذات اللہ اس کو ذہن میں رکھو حسر العبادت عبادت کر اللہ کی خالص کرنے والا واسطے اس کی عبادت کو اللہ دین الخالص اللہ کے لیے ہے عبادت خالص یہاں دین میں واللہ عبادت ولتا خضو زادر اور جن لوگوں نے بنا لیے سوائے اللہ کے کار ساتھ کائلین ماں ناگ کہ کا مقدر ہے ان سے پوچھا جائے نا وہ کہتے ہیں کہ نئی عبادت کرتے ہم ان کی مگر تا قریب کر دیں ہم کو طرف اللہ تعالی کے قریب کرنا یہ جی ہمارے معبود جو ہے نا خود کام نہیں کرتے ہمیں کس کے قریب کر دیتے ہیں خدا کے قریب کر دیتے ہیں سمجھا اس لیے ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں خدا تو بڑے آدمی ہیں ہمارے نہیں سنتے یہ قریب کر دیتے پر میں ان اللہ یا کو انجام ہوں انجام ان کا عملی فیصلہ قیامت میں ہوگا یہ مشرق زدی ہے بے شک اللہ عملی فیصلہ کرے گا درمیان ان کے جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں مومنین کے ساتھ ان اللہ وہ انجام عقر بھی تھا یہ انجام دنیا بھی ہے بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے اس شخص کو جو جھوٹا ہے قول میں کفا نا شاکر ہے اعتقاد کے لحاظ سے مطلب ہے زدی کافر ہے ایسے آدمی کو اللہ ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹا ہے قلن اور کفار ناشاکر ہے رہے اطقادل خدا کا شکر اندا کرتا لو ارادہ زجر مشرقین کو زجر ہے تم جو کہتے ہو فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اللہ اولاد اگر بناتا تو بیٹیاں بناتا یا اپنی مرضی سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا کہتے بھائی اپنی مرضی سے اگر ارادہ کرتا اللہ یہ کہ بنائے اولاد کو البتہ چن لیتا اپنی مخلوق سے جس کو کہتا پاک ہے وہ اولاد سے وہی اللہ ایک ہے اور غالب ہے ساتھ پہ خالق السماوات آباد دلی بارے پیدا کی آسمانوں کو زمین کو ساتھ حق کے جو کبرو لپیٹتا ہے رات کو پر کس کے دن کے رات کی چادر آ دن پہ اور لپیٹتا ہے دن کو رات پہ پھر دن کی چادہ رات صبح اور کام میں لگا یا سورج کو چاند کو ہر ایک جاری ہو رہا ہے علاج مسما اپنی میاد مقرر تھا اس سے مراد یا تو قیامت ہے یا میاد مقرر سے مراد کیا ہے چاند اپنا دورہ ختم کرتا ہے کتنی مہینے میں سورج اور سورج سال میں خبردار وہی غالب ہے کن پہ کافروں پہ عذاب دے گا بخشنے والا ہے کن کو, کو. خالہ کا من نفس واحدہ دلیل لکڑی نمبر دو دلیل لکڑی انفسی نمبر دو پیدا کیا تم کو جان ایک سے اچھا جی اب اس کے بعد سما جالا منہا زو اس سے پہلے لفظ مقدر ہے خالہ کہا پیدا کیا تم سب کو جان ایک سے ہو کیسے پیدا کیا خالہ پہلے اس کو پیدا کیا آدم کو پھر پیدا کیا اس سے اس کے جوڑے کو یہ سمجھے نا سما سے پہلے جال مقدر ہے پھر جوڑا پیدا کیا بی بی حوا کو. بھی ہوا کو وہ انزال قوم کا معنی بھی خالہ کا کام پیدا کیے واسطے تمہارے جانوروں سے آٹھ قسم انزلہ بمن نے خالہ کا لیکن انزلہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ سارے فیصلے اوپر ہوتے ہیں نا پھر اترتے ہیں آٹھ قسم کون سے ہیں جی اونٹ نرمادہ گائے نرمادہ بکری نرمادہ بھیڑ نرمادہ یہی جانور تھے پہلے عرب کے اندر یاخلوں کو کمفی بتون مہات کم کیفیت کیفیت خلقت انسان یا خلو کو کم بناتا ہے تم کو بیچ پیٹ ماں تمہاری کے خلکم من خل کے ایک کیفیت دوسری کیفیت کے ایک کیفیت بعد دوسری کیفیت کے کیا کیفیت ہو دیا جی پہلے نطفہ اس کے بعد کیا آلہ کا اس کے بعد کیا موزگا پھر ہڈیاں ہار ان پہ گوشت چڑھایا گیا پہلے پڑھ لیا ہے ایک کیفیت بعد دوسری کیفیت کے تین اندھیروں کے اندر اب تین اندھیرے لکھ لو ایک تو پیٹ ہوا ماں کا دوسرا رحم ہوا تیسرا جلی ہوئی وہ جلی ایک پردہ ہوتا ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے پیٹ رحم جلی ان تین اندھیروں کے اندر زال کو ملا سمرائے دلائل ذالکم کا اشارہ کہاں جائے گا الموصوف بحاظ ہے صفا جو ذات موصوف ہے صفات کے ساتھ یہی اللہ رب تمہارا آپ اس کے لیے سلطنت ہے اللہ اللہ پس کیوں کر پھیرے جاتے ہو ان تک فروز اجر ہے اگر کفر کرتے رہے نا تو اللہ غنی ہے تم سے خدا کو پرواہ نہیں تمہاری کوئی نقصان نہیں کر سکو گے خدا کا لیکن سمجھ لو کہ ولا یرزالی کو نہیں پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو وائم تشکوروں یہ انجام شکر ہے اور اگر شکر کرتے رہتا ہوں تو پسند کرے گا اس کو تمہارے لیے بلا تجربات رہتا ہوں دستور خدا بندی دستور خدا بندی کے دن ہر آدمی اپنے بوجھ اٹھائے گا اور دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا دوسرے کا بوجھ ایسے طریقے پہ اٹھائے کہ وہ سبک دوش ہو جائے سارا بوجھ اس پہ ایسے ہوگا باقی وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ کافر جو گمراہ کرتے ہیں نا ان پہ بھی بوجھ پورا رہے گا ان پہ بوجھ زیادہ ہوگا اظہار کا اور نہیں اٹھائے گا اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا سم میلا رب قوم تخویف اخروی پھر تمہارے رب کی طرح لوٹنا ہے تمہارا خبر دے گا تم کو مال کی جو کرتے ہیں تم خبر دے گا اس کے مطابق سزا ملے گی انا ہو علیم ملا سدور مسل انسان ضرور شکوائے مشرقین اور جب پہنچتے ہیں انسان کو کوئی تکلیف پکارتا ہے اپنے رب کو مری بنی لائے پورا مکمل متوجہ ہونے والا طرف رب کے پھر جب عطا کرتے ہیں اللہ اس کو نعمت اپنی طرف سے ناسیا بھول جاتا ہے اس تکلیف کو یہ کے نیچے کا لکھنا تکلیف کا تکلیف بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے اس تکلیف کو کہ تھا پکارتا تھا اللہ کو الہ طرف ازا اس کے یہ معنی کا غور کرنا با سے مراد کیا ہے جی تکلیف بھول جاتا ہے اس تکلیف کو کہ تھا پکارتا تھا اللہ کو یادو کا مفول اللہ مقدر ہے ایزائے الائے ہے طرف ایزا اس تکلیف کے میں انقابلوں پہلے سے پکارتا تھا اور اب کر دیتا ہے واسطے اللہ کے شریک تاکہ گمراہ کرے دوسروں کو بھی اس کی راہ پہ دوسروں کو کہتا ہے کہ مجھے پیر نے بچایا قل تمتا بے کفرے کا کلی یہ سب شکوا ہے مشرقین کا اب فرما دیے جی مزے اڑا اپنے کفر کے تھوڑی مدعت آخر کار تو صاحب نار سے ہے امن ہوا کہ آنا اللہ تقابل فریقین میں نے عرض کیا تھا نا کہ مومنین اور کفار کا کیا ہوگا تقابل تو میں کیا لکھا رہا ہوں تکا فریقین بلا وہ شخص جو فرم بردار ہے اللہ کا آنا اللہ رات کی گھڑیوں میں ساجدان سجدہ کرنے والا ہے قیام کرنے والا ہے ڈرتا ہے آخرت سے امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کا یہ کون ہو گیا جی مباہد فرم بردار آگے عبارت معذوف ہے کا من ہوا آسن بالکفر یہ عبارت لکھو گے اے یار جو رحمت بہی کے بعد عبارت لکھنی ہے یہ کا من ہوا آسن بالکل یعنی فرما بردار اور بے فرمان برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کا من ہوا آسن بالکل آگے توضیح ہے ماکبال کی کل حل یہ سبھی توضیع ہے ماکبال آ برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور لوگ جو نہیں جانتے پہلا جاننے والوں میں دوسرا نہ جانا سوائے سے سی سمجھ حاصل کرتے ہیں عقل والے وہ سبھی وادی ترغیب اطاعت و بشارت جب تم نے سن لیا کہ فرما مردار اور بے فرمان برابر نہیں تو تمہیں کیا بننا چاہیے اللہ کی اتاد کو نہ فرما برداری یہ ترغیب اطاعت ہے اور اس کی بشارت ہے آپ فرما دیجئے میرے بندوں کو میری طرف سے میرے بندوں کو میری طرف سے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بندے یہ کن کی بات میں کل کی حاج بازی اللہ کی بات حضور خود نہیں کہہ رہے کہ تم میرے بندے ہو سمجھے آپ فرما دیجئے اللہ کی طرف سے کہ رب فرماتے ہیں اے میرے پیارے بندے جو ایمان لائے اتہ ربکم کم ڈرو رب, رب اپنے سے للہ زین آپ واسطے ان لوگوں کے جو نیکی کرتے ہیں اسی دنیا کے اندر ہاسنا تو نیک سیلا ہے یہ ہاسنا تو ان کا منہ نیک سیلا ہے دارین میں دنیا میں بھی نیک سیلا آخرات میں بھی نیک شیلا واسطے ان لوگوں کے جو نیکی کرتے ہیں اسی دنیا کے اندر ہاسنا تو نیک شیلا ہوگا یہ مبتا موخر ہے باقی یہ بات ہم ترغیب دے رہے ہیں کی لیکن اگر تم کافروں کے ملک میں ہو وہ اللہ کی تاز نہ کرنے دے تو کیا کر جاؤ ہجرت کرو وارز اللہ وا سیاح ترغیب ہجرت ارض اللہ ترغیب ہجرت زمین اللہ کی فراغ ہے سوائے اس کے نہیں پورا دیے جائیں گے صبر کرنے والے اپنا سواب بے شمار یہ سمرائے ہجرت ہے ترغیب ہجرت بھی ہوگی سمرائے ہجرت بھی نماز وفا سوائے اس کے نہیں پورے دیے جائیں گے صبر کرنے والے اپنے سوا کو دیکھ بات کلو عمر تو دلیل بہج نمبر دو آپ فرما دیجئے بے شک میں حکم کیا گیا ہوں یہ کہ عبادت کروں میں اللہ کی خالص کرنے والا واسطہ اس سے عبادت کو اور حکم کیا گیا ہوں اس بات کا کہ ہو جاؤں میں پہلا پہلا فرما برداروں میں سے آپ فرما دیجئے بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں اگر میں بے فرمانی کروں بل فرغ کس کا اندیشہ کرتا ہوں جی عذاب دن بڑے کا عذاب کس کا مخول ہے خلّہ مخلص مخل دینی یہ ذکر دعویٰ دوسری بار میں نے عرض کیا تھا کہ دعویٰ کیا ہے جی ہسر علی عبادت پیزا اللہ یہ ذکر دعوی دوسری بار آپ فرما دیجیے صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں میں مفول مقدم ہے نا خالص کرنے والا واسط کے اپنی عبادت کو فعبدو یہ امر جو ہے نا امر یہ تشریح ہے یا تحدیدی ہے پس عبادت کرو جس کی چاہو کر سکتے ہیں شریعت کا حکم یا امر تحدیدی ہے وہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں تو استاد کا کہتا ہے کھیلو کھیلو تو یہ امرتہ تحدیدی ہے یا امر ایجاد کے لیے ہے یہ بھی امرتہ تحدیدی ہے ارمارکا ہاں؟ غیر کی پوجا کرنے والے چو جس کی پوجا کرتے ہو زور لگاؤ یہی ہے آپ اعلان فرما دیں کہ میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں پس عبادت کو جن کی چاؤ سو ہے اس کے لیکن یاد رکھو ہے خسارہ الم الخاصرین یہ کیا ہے جی تخلیف و خرویج انجام انجام مشرقین انجام مشرقین ٹھیک ہے آپ فرما دیجئے بے شک خسارے پانے والے وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو بھی اپنے متعلقین کو دن کی گئے مت در متعلقین ہے خبردار یہ وہی خسارہ ہے بالکل ظاہر لاہو ماو کے ہم وہی انجام مشرقین واسطے ان کے اوپر سے بادل ہوں گے نار کے نیچے سے بھی بادل ہوں گے نار کے ظاہل یہ عذاب ظاہ کا دے کا مشارہ ہے یہ عذاب ہے ڈراتے اللہ تعالی اس کے ساتھ اپنے بندو کو اے میرے بندے ڈرو مجھ سے یہ جی کس کا انجام تھا مش کا نا اب بشارت ہے مومنین مواہدین کے لیے جو لوگ بچ گئے تاوت سے یہ واسط نمبر ایک ہے تاغوت کس کو کہہ دے جی کو بھی کہتے ہیں اور جتنی باطل طاقتہ ہیں نا سمجھے سب کیا ہیں تاغوت ہے بڑا تاغوت یہی امریکہ بدمار اور جو لوگ بچ گئے تاغوت سے یہ کہ پوجا کریں اس کی یا فرم برداری کریں اس کی بانا اللہ واسطو نمبر کتنی دو اور مکمل متوجہ ہو گئے اللہ کے لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے پاس خوشخبری دو دو میرے بندوں کو یہ عباد دے ہے نا اصل میں عباد ہی تھا اللہ دین جستا میں یہ واسط نمبر کتنی تین جو کہ سنتے ہیں بات کو قول کے اندر دونوں اعتماد ہیں قول سے مراد کلام اللہ بھی ہے اور قول سے مراد کا ہے عام باتیں بھی عام باتیں جو کہ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو پس اتباع کرتے ہیں اس کے اچھے احکام کی قرآن کے سارے احکام اچھے ہیں بابا پس اتباع کرتے ہیں اس کے بہترین احکام کی ایک مانا دوسرا بنے گا جو سنتے ہیں باتیں لیکن ان باتوں کو دیکھتے ہیں پس اتباع کرتے ہیں ان سے جو بہترین باتیں ہوتی ہیں وہ اب بات ہی سمجھ کلام اللہ مراد لو تو کیا کہو گے کہ کلام اللہ کے سب احکام بہترین ہیں دوسروں کی بات سنو تو ان میں سے چھانٹو جو بہترین ہے اس کی تباہ کرو اللذین یہ سمرہ ہے یہی وہ لوگ ہیں ہدایت دی ان کو اللہ نے اور یہی لوگ ہیں کل والے آفمن حق کال ہے کالمت یہ تسلی ہے حضرت کو اے میرے محبوب آپ غمگین نہ ہوں جو لوگ ازلی طور پہ ناری لکھے جا چکے ہیں نا ازل میں تقدیر میں ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی وہ کبھی نہ آئیں گے دا کیا پر وہ شخص کی ثابت ہو چکی ہے اس کے اوپر آزاد کی بات کس کی عذاب کے بات ازل میں تقدیری تو وہ نہیں آئے گا حق کی طرف آپ انتون کے تو چھڑائے گا اس شخص کو جو نار میں ہے ازلی ایسے نہیں ہے لا کے نت اور یہ لوگ ہیں بحشتی ان کو آپ سمجھاتے رہیں لا کے نیلزینتا کو یاد بشارت پہلے بھی بشارت تھی نا ولزینت نبو تاغ وہ یاد بشارت ہے لیکن وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب سے ان کے لیے بالا خانے ہیں ان کے اوپر اور بالا خانہ ہیں بنایا ہوئے دیکھتے نہیں تم ایک منظر دو منظر تین منظر چڑھتے, چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ ابھی حرم پاک کے اندر جو منزل بنی ہے پتہ نہیں کتنی کتنی, کتنی بھی اونچی ہے بہت اونچی آئی حرم پا کے بنی ہے کہتے ہیں دنیا میں اتنی اونچی ہے چلی تو بیس کے مراتے ویسے اونچے ہوں گے واسطے ان کے بالا خانے ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے جاری ہوتی ہیں نیچے ان کے نہریں یہ اللہ کا واد ہے اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا دلیل نمبر کتنی جی؟ تین. میرے محترام آپ پہاڑی علاقوں کے اندر چلے جائیں نا تو بارش ہوتی ہے بہت سمجھے جی پھر وہ بارش جو ہے نا تو پہاڑوں کے اندر زمین کے سوتوں کے اندر چلی جاتی ہے سمجھے وہ زمین کے کوئی راستے ہوتے ہیں وہ جذب کر لیتی ہے زمین پہاڑی زمین دوسری زمین پھر آپ دیکھتے ہو کچھ عرصوں کے بعد پہاڑوں سے چشمے ابھرتے ہیں یا نہیں تو وہی اثر ہوتا ہے سمجھے جی اللہ تعالیٰ اس بارش کے پانی کو وہاں محفوظ کر کے پھر چشمے ابھارتے ہیں دیکھو جی دیکھ. الم کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فسالہ کافی جنابیا پھر داخل کر دیا اس پانی کو بیچ چشموں کے جو کہ ہونے والے ہیں کس کے اندر زمین کے اندر پانی جمع ہوتا ہے پھر چشم بھرتے ہیں پھر نکالتا ہے بس سبب اس کے کھیتی کے مختلف ہیں رنگ اس کے پھر کھیتی بڑی بڑی ہوتی آخر خشک ہو جاتی ہے سما یہی جو دیکھتا ہے تو اس کو زار پھر کر دیتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے بھوسا بن جاتی ہے بے شک اس میں البت نسیح آتا ہے وہاں اکل والوں کے یہ ہماری زندگی کا حال جیسے وہ کھیتی لہ لہا رہی تھی پھر سفید ہو گئی کاٹی گئی بھوسا بن گئی ٹکڑے ٹکڑے ہم بھی ایسے بوڑے ہوں گے بر جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ دڑی لکڑی ہے جی آفن شار اللہ صدر سلام تقابل فریقین نمبر دو کہ نظم و دوران میں بھی پڑا ہے نا کہ تقابل فریقین بھی ہوگا کیا پر وہ شخص کے کھول دیا اللہ نے سینہ اور اس کا اسلام کے لیے پس وہ ہے اوپر نور کے اپنے رب کی طرف سے بھائی دل میں نور پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھو بار بار نیک مال کرو تو کیا پیدا ہوتا ہے نور بس وہ اوپر لور کے اپنے رب کی طرف سے آگے عبارت معروف ہے کا من اک اللہ قلبہ بہو آگے وہ کری کھڑا ہوا ہے کا من اک اللہ قلبہ یہ اس کی طرح ہوگا جس کے دل کو اللہ نے کیا کر دیا ہے سخت کساوت قلبی کا من اکث ہو کلبہ کہ دو برابر نہیں ہو سکتے جس کے دل میں نور ہے اور جس کی دل میں کساوت ہے برابر نہیں ہو سکتے فوائل القافیت کلوب ان کا انجام دیکھو جی انجام مشرقین پس ہلاک یا حالت اخروی ہلاکت ان کے لیے جو سخت ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہیں یہی لوگ گمراہی سریح کے اندر اللہ نزل احسل حدیث دلیل وحج نمبر دو اللہ نے اتارا بہترین کلام آسن الحدیث وحسن نمبر وہ قرآن پاک کیا ہے آسن الحدیث یا نہیں بہترین کلام ہے اللہ نے اتارا آسن الکلام کو بڑا عمدہ کلام وس نمبر ایک لکھا ہے نا اچھا قرآن کی پہلی بس سیاحسن حدیث ہے دوسری وس کتاب و متشابہ بہا یہ کتاب ہے آپس میں ملتی جلتی کتاب ہے آپس میں ملتی جلتی نمبر دو اس کے مضامین میں طوافو کا یا قزاد ہے قرآن پاک کے جتنی مضامین ہیں ملتے جلتے ہیں نا مضامین میں توفق ہے تضادنی یہ نمبر دو مسانیہ نمبر تین یہ دوہرائی جاتی ہے نماز میں پڑھتے ہو اب بھی دہراتے ہو تک شعرومن ہو جلود اللہ اکشن ربا پھر یہ ہے قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے نا تو جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے نا وہ قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن پاک سنتے ہیں تو کیا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اتنا اثر ہوتا ہے ایک بڑے محدث تھے ان کے سامنے حدیث پڑی جاتی تو بتاتے تھے یہ حدیث یہ حدیث جو حدیث نہ ہوتی انکار کر دیتے یہ حدیث نہیں کیونکہ ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو حدیث ہوتی ہے یہ نشانی تھی کیفیت ہے تو تک شعرو مین ہو جلولہ زین اس کا معنی کیا کرو گے کہ جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بال کھڑے ہو جاتے ہیں سمجھے دی جی تک شعرو ہے بال کھڑا ہونا ایک شعرار کا معنی پڑا ہے نا تو انہیں مو مرتن برخواستان ارشاد و سال میں پڑے موئے برتن برخاستان وجود کے اوپر بالوں کا کھڑا ہو جانا یہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں باورچا اس کے کن کے جلود اللہ زینا ان لوگوں کے بدن کے بال جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اب سمجھ گیا سمت علینو پھر نرم ہوتے ہیں ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرح ظالک اللہ یہ قرآن پاک اللہ کی ہدایت ہے ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے وہ میں اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی حاضی نہیں ایک کساوت کال وجین میں ہوتی ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں آفہ میتہ کی یہ پھر بھی تقابل ہے تقابل بین الفریقین کتنی بار ہے جی تیسری بار اچھا جی آفام کی کیا پزبو شاخ کے بچے گا ساتھ موہ ہپنے کے برے عذاب سے دن کی آمد کے اس کا کیا مانا جی منہ کے ساتھ بچے گا تو اور کرو جی آپ پہ ایک آدمی حملہ کرتا ہے تو آگے ہاتھ لے آتے ہو جی آگے کیا کرتے ہو ہاتھ کرتے ہو لیکن یہ مجرم جو ہوں گے نا دوستی ان کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوں گے کچھ چھوڑکی ان کے ہاتھ کیا ایسے پیچھے باندھ گے تو پھر اپنا بچاؤ کس کے ساتھ کریں گے ہاتھ کے ساتھ یا منہ کے ساتھ کوئی چیز منہ کریں گے جی. ہاتھ تو پیچھے پاتے ہوئے ہیں کیا پر وہ شخص کے بچے گا ساتھ منہ اپنے کے برے عذاب سے دن قیامت کے کا من ہوا آ من العذاب یہی بارہ تمام ہے کا من ہوگا آ میں العذاب یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو امن والا ہے عذاب سے وکیل علی ظالمین یہ تزلیل بجرمین ہے اور کہا جائے گا جا ظالموں کو چکھو تم بدلہ ان امال کا ان کو کس کرتے تھے قزب اللہ من ان قابل اہم تخویف ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے پرس آیا ان کے پاس عذاب ایسے طور پہ کہ نہیں جانتے تھے ہے۔ پر دکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے اور رسوائی دنیاوی زندگی کے اندر والا عذاب الآخرت اخبار انجام عقروی عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے کاش کے یہ پہلے جانتے تو یہ شرک سے باز آ جاتے والا کا ذرا بنا جامعیت قرآن جامعیت قرآن یقینی بات ہے کہ بیان کی ہم نے واسطے لوگوں کے اس قرآن کے اندر ہر قسم کے عمدہ مضامین بیان کیے ہبنے واسطے لوگوں کے اس قرآن کے اندر مین کل مسلم ہر قسم کے عمدہ مضامین لال اللہ کروں تاکہ وہ سمجھیں حکمت ذکر حکمت ذکر امساد قرآن ان عربیہ اوصاف کتاب اللہ پہلے جامعیت کتاب اللہ تھی اب او کتاب اللہ یہ قرآن ہے نمبر ایک عربی ہے نمبر دو غیر افضل نمبر کتنی جی تین قرآن ہے عربی نہیں صاحب کجی کا اس میں نہ لفظی ٹیڑھا پن ہے نہ مانوی ٹیڑھا پن لال حکمت قرآن عربی بنایا ہے تاکہ اپنی زبان کا قرآن سن کے سمجھ کے بچ جائیں شرک سے ذرا بلّہ مسل رج مثال مواحد و مشرق مثال مواحد و مشرق بیان کی ہے اللہ نے مثال ایک مرد کی جو کہ ڈاما ڈول ہے اور ڈاما ڈول کی آگے تشریح ہے کہ اس کے اندر شریک ہیں بہت زدی ایک غلام ہے اس کے سردار ہیں بہت ساتھ اور پانچ چھ سردار ہیں وہ غلام شریف ہیں بھی سدی ایک آدمی کہتا ہے او بھائی میرے لیے حلوہ لاؤ دوسرا آدمی کہتے نہیں چھوڑو میرے لیے اس طرف چلا جا چائے لائے تیسرا کہتے نہیں میرے لیے اس طرف چلا جا بوس لا اب غریب کہاں جائے سمجھے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو فرمائے یہی مشرق کی مثال ہے کیا؟ مشرق کے مابوج کیا ہیں بہت ہمارا مابوج کیا ہے ایک ہم نے ایک سے جاری لگائی ہے سمجھے مرد ہے ڈاواں ڈول اس میں شریک ہیں بھی ضدی یعنی ایک دوسرے کا سلا نہیں رکھتے ہیں اور دوسرا وہ مرد ہے کہ پورا سال ہے ایک مرد کا کیا برابر یہ دونوں بیت بر حالت کے الحمدللہ یہ سمرا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہیں بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے شکو معن ہے ان کا میتوں و ان میتوں تسلی خاتم المبیا صلی اللہ علیہ وسلم بابا موت سے کسی کو مفر نہیں الفسل ذائقہ تل موت اللہ تعالی کی ذات کے لیے حیات ابدی ہے امبیا ہوں اولیا ہوں فرشتے سب پہ موت آمی ہے تسلی خاتم الانبیاء میرے حضرت یہ لوگ جو آپ کے متعلق انتظار کرتے ہیں کہ مر جائیں گے جان چھوٹ جائے گی آپ پہ موت آ گئی یہ بچ جائیں گے کیا انہ کا میت ہوں بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں ایک ہوتا ہے میت میت اس کو کہتے ہیں جو زندہ ہو اور بعد میں اس پہ موت آئے اور میت کہتے ہیں جو بل فیل مرا پڑا ہو اس کو میت کہتے ہیں تو ہم میت ہیں یا میت ہیں ہم سب میت ہیں مرنے والے آگے میت نہیں ہے می تو مردہ ہے بے شک تو آگے مرنے والا ہے اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں یہ تسلی ہے حضور کو پھر بے شک تم دین قیامت کے نزدیک رب اپنے کے مقدمات پیش کرو گے تختہ سمون کا صحیح منع کیا ہے آہ. وہاں عملی فیصلہ ہو جائے گا تسلی دے دی اچھا جی اب جب فیصلہ ہوگا تو دو قسم کے آدمی بن جائیں گے ایک وہ جو کازے بہیں دوسرے وہ جو کیا ہیں ساد اب دونوں کے انجام بیان ہو رہے ہیں پہلا ہے انجام کازین کا